نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصغاط المستقيم صغاط الذين أنعمد عليهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أقيدة المحبت كسات أقيد الجهام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 کہ پہلے عمل صالح کے قبول ہونے کی التجا بعد میں مدعو مقصود کے لیے عرض گزار ہونا چاہیے چنانچہ آپ علیہ السلام دعا کے ابتدائی حصے میں رحمت علاحی کی درخواست پیش کرنے کے بعد اس طرح التجا کرتے ہیں ربنا و بعد فیم رسول اے ہمارے رب تو ان میں انہیں میں سے رسول بھیج یتلو علم آیاتکا جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائیں ویو علمحم الکتاب اور انہیں کتاب و حکمت سکھائیں وہ اور انہیں ستھرا کریں ان نق انت عزیز بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے امبیر کرام علیہ السلام کی پاکیزہ اور مبارک سوچ یہ پیغام دے رہی ہے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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی آمد کی دعا حضرت ابراہيم علیہ صلاۃ وسلام نے دو ہزار سال قبل کی کہ جب آپ نے مكے کی سرزمین کو آباد کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لى پھر نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولى وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف اندھیرا یہ اندھیرا چھایا ہوا تھا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 لا جو باطل کو کاٹنے والی ہیں جن کے آنے کے بعد کوئی چال اور کوئی ہیلہ نہ چل سکے گا یوب تل اللات عبادت وسائر وسائل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 تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں فسہ عرب مبہط ہو گئے زبانیں بند ہو گئیں اعلی حضرت امام اہل سنت عرب کے فسہا اس حالت کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے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 اشاد ربانی ہے مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْن سورِ انعام آیت نمبر 38 ہم نے قرآن میں کسی چیز کو نہ چھوڑا یعنی ہر چیز کا اس میں روشن بیان موجود ہے اور قرآن نبی اگران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے سمجھا جا سکتا ہے خود قرآن پاک میں ہے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب وہ لوگوں کو کتاب سکھائیں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 انعمت ع ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا یعنی صحابہ اہل بیت اطحاد صدیقی صالحین شہدا اولیا بزرگان دین کا راستہ یہ وہ لوگ ہیں جو سرات مستقیم پر چلے جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھا ان کے راستے پر چلنا یہی سرات مستقیم ہے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 گروہ انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا قرآن مجید آل امران آیت نمبر ایٹی ون میں اشار ہے عال اور یاد کرو جب اخذ اللہ نبی اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا لمہ من کتابیں و حکم جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں تم رسول مصدق لما محکم پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئیں کہ جو تمہارے پاس موجود کتاب و حکمت کی تصدیق کرنے والے ہوں سر تو ضرور ب ضرور تم ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور تم ان کی مدد کرنا قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرار تم بخر تم اللہ اسری کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا قالو اقررنا انبیاء نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا قال وانا من شاکی اللہ نے ارشاد فرمایا تو تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں اس آیت کریمہ میں جہاں محبوب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 اور وہ دنیا ہی میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ انہیں حقیقت حال سے آگاہی نہیں ہوگی اس طرح میرا جھوٹ لوگوں کے دلوں میں سچی حقیقت اختیار کر لے گا حالانکہ بالکل سری جھوٹ ہے صحابۂ کرام علیہ مردوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا میں رب اللسان تھے کیونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان جانتے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صنا کرتا ہے آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے صحابہ کرام عیم الدوان نے مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف الفاظ میں بھی کی اور اشعار میں بھی کی وہ نثر میں بھی سناخانی کرتے اور نظم میں بھی کرتے چنانچہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشعار پڑھے اور حضور کی تعریفیں بیان کیں کی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 مجید فقان حمید سور مائدہ آیت نمبر 112 اذ قال الحواریون یاد کرو حواری بولے کیا بن مریم اے عیسی بن مریم علیہ السلام حل یستطیع تقی اور ربو کا ایونہ من علینہ کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک گسخان نازل کرے قال تق اللہ ان کن تمین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 اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا وہ نقو علیہ شاہی اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃسلام نے اپنے ہماریوں سے فرمایا کہ تیس روزے رکھو جب وہ ان روزوں سے فارغ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام نے غسل فرمایا موٹا لباس پہنا دو رکعت نماز ادا کی اور پھر رو رو کر یہ دعا کی قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا قَدْتِ عِيْسَى بِالْمَرْيَمَ نے عرض کی اے ہمارے رب انزل علینا مائدتم من السمائی تو ہم پر آسمان سے دستخان نعمتوں سے بھرا ہوا دستخان نازل فرماؤ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا جس دن وہ دستخان نازل ہوگا وہ ہمارے لئے عید ہوگا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 منانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے بخاری و مسلم میں کیا ہے بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے جب رسالت طیبہ تشریف لائے فوجد الیہود آشورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا وسویلو انزال ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا فقالو تو یہودی بولے الذي الله بنی اسرائیلا اللہ فراؤنا و نح نسو مہو تاوی مل وہ بولے یہودی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلباتہ فرمایا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 ہم تم سے زیادہ موسا علیہ السلام کو چاہنے والے ہیں تم ہمارا بس ہی پھر آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے صحابہ کرام علی مریدوان سے مخاطب ہو کر فرمایا ان احق تم احقیم تم موسا علیہ السلام سے زیادہ قریب ہو بس پس اے میرے صحابہ تم اس دن روزہ رکھو یہ چلا حضور صلی اللہ ترغیب دلائی اور ان سے بھی بڑھ کر تعظیم و محبت کا ثبوت دو امام المحدسین شار بخاری حافظ ابن حجر سے جب محفل میلاد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے جائز ہونے پر یہی حدیث بیان فرمائی اور کہا ظہر في تخری جہا ماسب نبی صلی الله علیہ وسلم قدیم المدینتا میں یعنی آپ نے کہا کہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث یہ روایت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 قد من اللہ علم رسول ایک سو چونسٹھ بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا یہ تو احسان عظیم ہے اللہ کا کرم ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے عمار صلی اللہ کا اللہ رحمۃ عالمین سر امبیا آیت نمبر 107 کہ ہم نے آپ کو رحمۃ اللہ بنا کر بھیجا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 ہمارے یہاں یہ آیت نازر ہوئی تو اس دن ہماری دو عیدوں کا اجتماع تھا دو عیدیں ایک ساتھ تھیں ایک جمعے کا دن اور دوسرا عرفے کا دن یعنی گویا گاہ فرما رہے ہیں تم کہتے ہو یہ آیت نازر ہوتی تو تم عید کا دن مناتے ہم تو گویا کہ اس آیت کے نازل ہونے پر دو عیدیں مناتے ہیں جمعہ بھی عید کا دن ہے عرفہ بھی عید کا دن ہے لہذا شیطان کی یہ سازش ناکام ہوئی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 کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل عظیم ہے اور آپ کی رحمت تمام عالمین کو گھیرے ہوئے ہے نساء آیت نمبر تیرہ وکا نفذ کا عظیمہ اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو سات وما اور سلنا کا اللہ رحمت اللہ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 ان نمن افدل ایام کم یوم المعم و فی کو تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں آپ کا دیکھیے یہاں پر کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور وسال بھی ہوا ہے تو پھر تو جمعہ غم کا دن ہونا چاہیے لیکن حدیث پاک میں ان نہ یوم المعد یوم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 ریسی باغ میں فرما امن یوم الجم عطی سعید الیام بے شک جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے وہ عند الله اور اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے افضل ہے عظیم ہے وہ عند الله من يوم یوم و یوم اور یہ دن اللہ کے نزدیک بقر عید اور عید الفطر سے بھی افضل اعلیٰ ہے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 رسول اللہ صد اللہ فرمایا منہاسا جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے من دعا اللہ اس استجیب بلہ جو اس میں اللہ سے مانگتا ہے وہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے اس تمام گفتگو خلاصہ ہوا کہ غم منانا جائز نہیں اگر ثابت ہو جائے کہ بارہ الاول ہی مثال کا دن ہے وہ کہ مشہور تو یہی یہ ہے لیکن علماء کو اس میں اختلاف بھی ہے تو کوئی حرج نہیں کہ بارہ ربی ابول وسال کا دن ہے مگر وشال کا غم تین دن سے زیادہ منانا جائز نہیں آ ولادت کی خوشی میں یہ مہینہ اور وہ دن وہ رات یقیناً قیامت خوشی منانے کا دن اور رات ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ابو لہب مر گیا ایک سال کے بعد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 یہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ملادہ کیجیے تخفیف کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے وکانت ابا دیبہ جو ابو لہب کی کنیز تھی اس نے ابو لہب کو حضور کی ولادت کی خوشخبری دی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 اگر یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیان ہی نہ کرتے اگر بیان کر بھی دیا تو صاحبہ کرام انہیں روک دیتے علامہ حافظ ابن حجر اسکلانی فت الباری نبی جلد صفحہ نمبر 119 پر لکھتے ہیں امام بیحقی علیہ رحمٰ نے فرمایا ما ورد من وردم بتلان الخیری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 ہذا ان يقع تفضل المذكور اكراما لمن وقع من الكافر البر له ونحم ظالم اپ فرماتے ہیں کہ ابو لہب پر عذاب میں جو تخفیف ہوئی اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شان اور آپ کا اکرام ہے۔ کہ <سلام> اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کے ذریعے حضور کی شان اور حضور کا اکرام ظاہر کیا۔ شیخ القراء حافظ شمس الدین بن جذری علی رحمہ اپنی تصنیف عرف التعریف بالمولد الشریف میں لکھتے ہیں فَإِذَا كَانَ أَبُوْ لَحَ بِن الْكَافِرِ الَّذِي نُسِّلَ الْقُرْآنُ بِزَمِّهِ جُوزِيَ فِي النَّارِ بِفَرَحَتِ لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ دشمن خدا جس کی مضمت میں قرآن کی ایک پوری صورت نازل ہوئی۔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 میلاد کی خوشی کرے تو وہ کیا مقام پائے گا لا انما یقون جزا کریملی جنات نغیب ایسے مسلمان کو اللہ تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا محدث مدین منورہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدس دہلوی وہ بزرگ ہیں کیا آج بر صغیر میں حدیث پاک کا جو فیض ملا بخاری پڑھنے والا ہو مسلم پڑھنے والا ہو ترمیزی ابو داودی بن ماجا سنن نسائی پڑھنے والا ہو یہ فیض بر صغیر میں لانے والے شیخ محقق شاہ عبدالحق الحق محدید دہلی علیہ رحما ہے آپ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں مدارج البوت میں اس واقعے میں میلاد شریف کرنے والوں کے لیے روشن دلیل ہے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 اور پھر بر صغیر کے مسلمانوں کی قسمت جاگ اٹھی آپ کو حکم ہوا برے صغیر میں جا کر حدیث کا پیغام عام کرو آپ حدیث کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے بخاری مسلم کا فیضان برے صغیر میں عام کیا وہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی نیکیاں کس عروج پر پہنچی تھیں کیا کیا دین کی آپ نے خدمات دی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 کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایتی آجزیو و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درد سلام بھیجتا ہوں اے اللہ وہ کون مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے غیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اس لیے اے ارحم الرحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی ضائع نہیں کیا جائے گا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 تو وہ بھی کافر ہے جنگی جمام کے موقع پر کئی صحابہ حفاظ شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ پرانے پاک جمع کرنے کا حکم دیجیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو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 اس کا کرنا عین اسلام ہے بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِذَلِكَ صَدْرِ وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار یہی یہ فرماتے رہے کہ قسم ہے اللہ کی قسم ہے اللہ کی یہ کام بہتر ہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھل دیا اور مجھ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پسند آئی مختصریہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قران جمع کرنے کا حکم دیا فا اپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا کیف تفعلون شیئا لم يفعل النبي صلی اللہ علیہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام آپ دونوں کیسے کریں گے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 تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعمت کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے مگر خیر پر مشتمل ہے شریعت کے اہن مطابق ہے شریعت کے خلاف نہیں ہے معلوم ہوا کہ خیر کے نئے کام کو اچھا سمجھنا صحابہ علی مریدوان کا طریقہ ہے چنانچہ صحابہ علی مریدوان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ سات سو یا آٹھ سو سال سے صالحین مفسرین محدثین اور فقحا مروجہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدت حسنہ قرار دے رہے یعنی ایک ایسا اچھا نیا کام ہے جو شریعت کے عین مطابق ہے اور اس کی اصل قرآن حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالی ہمیں صاحبہ علی مریدوان کے عطا کردہ اصول کے نور سے منور فرما کر شیطان سے محفوظ فرمائے آئیے ہم ملازع کرتے ہیں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 ہمیشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعیدہ کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں بِقُدُومِ هِلَالِ شَهْرِ اول جب اول کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمان بڑی خوشیاں مناتے ہیں وہ تمون اہتمام بلیغن على سماعی وا مول دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان محفل میلاد منعقد کرنے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں اور مسلمان ان محافل کے ذریعے اجر عظیم اور بزرگ ہیں جن کی کتاب تفسیر جلالین عالم کورس میں دنیا بھر میں شامل ہے جنہیں دو لاکھ حدیث یاد تھیں یہ وہ امام جلال الدین سیوتی اشافی علیہ الرحمٰ ہیں کہ بیداری میں جاگتے ہوئے پچہتر مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا آپ اپنی کتاب حسن المقصد میں فرماتے ہیں ان, دی ان اصل عمل اجتماع الناس فرماتے ہیں میرے نزدیک محفل میلاد کی اصل یہ ہے کہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں ما قرآم من القرآن اور اپنی طاقت کے مطابق وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں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 پھر وہ مسلمانوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے ہم بدت حسنا کہتے ہیں یعنی ایک ایسا نیا کام جو شریعت کے عین مطابق ہے اللہ یوساب علیہ ایسا کرنے والا ثواب پائے گا لما من تاوی میں قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ اس میں حضور کی تعظیم ہے و زہار الفرحی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 اور بعد میں آنے والے تم زیادہ نیک ہو تو اس کام کو ایجاد کر رہے ہو اگر اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا تو یہ خرابی لازم آئے گی کیا اللہ صحابہ کرام علی مردوان سے بڑھ کر ظالم حجاج بن یوسف کو قرآن پاک کا زیادہ مہب قرار دیں کیونکہ قرآن پاک پر زبر زیر پیش اس نے لگوائے حالانکہ صحابہ کرام علی مریدوان نے یہ کام سر انجام نہیں دیا